وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک تحریر سعودی عرب کے خلاف گردش کر رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ تو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگ یہ توحید کے سنت کے صحابہ کے سلب صالحین کے عقیدے اور منہج کے دشمن ہیں اس طرح کی تحریریں ہمیشہ سے آتی ہیں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں اور رہیں گے حق اور باطل کی کشمکش اور جنگ ہمیشہ سے رہی اور رہے گی اور آخر اللہ تعالیٰ جو متقی ہیں جو موحدین ہیں انہیں کے لیے انجام کار اللہ حربلامی نے رکھا ہے تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے جو اہل توحید ہیں یا جو صلب صح کے عقیدی اور منہج پر چلتے ہیں الحمد اس سے کبھی ان کو نہیں گھبرانا چاہیے یہ تو الحمدللہ اس طریقے سے کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں آ, کتنا جھوٹ کا سارا لیا گیا کہ ہر مین بند ہے کہاں ہرمین بند ہے الحمدللہ عمرے ہو رہے ہیں حج بھی ہوا الحمدللہ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ سعودی عرب کی حکومت آنے سے پہلے یہاں پر کسی قدر بدمنی تھی فساد تھا اور حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور جب تیسری حکومت آئی الحمد للہ و امان کے ساتھ حج ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے رہے ہیں اور الحمد للہ سالوں میں بھی کریں گے جبکہ اس سے پہلے کتنے سالوں تک حج بند رہا ایک آدمی بھی حج کرنے کے لیے نہیں جا پاتا تھا باقاعدہ فتوی صادر کیے گئے کہ کی حج نہیں ہو سکتا کیونکہ جان محفوظ نہیں ہے تو الحمدللہ توحید کی برکت ہے ان کی محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور ان کا نام سعودیہ ہے یہ لوگ مذمت کرتے ہیں یہ مذمت کہیں اور جاتا ہے یہ سعودی عرب ہے سعودیہ ساتھ سے بنا ہوا ہے ساتھ کے معنی ہوتے خوشبختی کے سعادت کے ان کی فطرت میں الحمد چیز شامل اور داخل ہے لہذا ان چیزوں سے مت گھبرائیں یہ سب توحید اور سنت کے دشمن ہیں یہ سب جو سابق کرام کے جو دشمن ہیں ان کے اعلک کار اور ایجنٹ ہیں آپ دیکھیں ایران میں ترکیہ میں پاکستان میں اور اس طریقے سے دیگر اسلام ممالک کے اندر زناکاری اڈے کھل رہے ہیں ترکیہ کے اندر تو باقاعدہ ہم جن پرستی کے لیے باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے زناکاری اڈے کھل رہے ہیں وہاں پر اس کے خلاف نہیں لکھتے ایران کے اندر دیکھیے عورتوں کو بچوں کو جو سنی ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے فانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے جو علماء ان کو قتل کر دیا جاتا ہے کتنا ظلم اور بربریت وہاں پر ہو رہی ہے جو, سن جو سنی مسلمان ہیں ان کے خلاف نہیں لکھتے اور دیگر ممالک کے اندر جو ہوتا ہے نہیں لکھتے اس کو لیکن اس طریقے سعودی عرب جہاں پر الحمدللہ امن و امان اور سب سے بڑی بات الحمدللہ توحید کے دائیں ہیں آپ پورے مملکہ میں گھوم جائے کہیں پر آپ کو شرک کا کوئی اڈا بدات کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی الحمد یہ ترکیہ اور یہ ایران یہ شرک کے مراکز ہیں یہاں سے تھوک کے حساب سے شرک لوگوں کے دنیا دنیا کے اندر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر شرک کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں یہ شروع سے لے کر کے آج تک بنے ہوئی ہیں یہ جبکہ دنیا کا جبکہ سب سے بڑا شرک سب سے بڑا گنا شرک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا آپ دیکھیں وہاں پر مزار پرستی خبر پرستی اور اس طریقے سے شرک کی جتنی بھی صورتیں زمانے جاہلیت کے اندر تھیں وہ ساری صورتیں ان ملکوں کے اندر رائج ہیں سب سے بڑے مجرم تو وہ ہیں سب سے بڑے ظالم تو وہ ہیں جو دنیا کے اندر شرک کو پھیلاتے ہیں اللہ حربامی نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ان شرک کے ظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے ہستے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا اب نہیں اللہ تو شریک بلا ان نشر کے ظلم الظیم ہے میرے بیٹے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑے ظالم تو وہ ہیں جو دنیا کے اندر شرک پھیلا رہے ہیں شرک کے نمائندے بنے ہوئے ہیں خود شرک کرتے ہیں دنیا والوں کو کے اندر شرک پھیلا رہے ہیں یہ مزار پرستی قبر پرستی اور شرک کی ساری صورتیں جو ہیں یہ سب ایران اور ترکیہ اور اس طریقے کے ممالک سے دنیا کے اندر پھیلے ہوئی ہیں تو کیا کریں گے ان لوگوں کی عقل اور مت مار دی گئی ہے ان لوگوں کے یہ سب جو یہاں چھائیاں ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ہیں الحمد دو سال پہلے تقریبا آپ لوگوں کو سنا ہوگا کہ ایک درخت جہاں پر لوگ قسط کرتے تھے جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایام گزارے ہیں ہنستے سادیا کے ہاں جب آپ دودھ پی رہے تھے اور وہاں جا کر کے لوگ شرک اور کفر کرنا شروع کر دیے اور غلط عقیدت لوگوں نے اس کے تعلق سے قائم کر لیا تو یہاں کی حکومت نے باقاعدہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور وہی کارنامہ انجام دیا جبرے فاروق رضی اللہ اور انہوں نے انجام دیا تھا کہ جس درخت کے نیچے آپ نے بیٹھ کر کے بیت لیا تھا بیتر رضواں جب آپ کو پتا چلا کہ لوگ وہاں قصد کرتے ہیں جا کر کے وہاں نمازیں پڑھتے تو آپ نے اس کو کٹوا دیا تھا کہ یہ ختم ہو جائے یہ چیز جو بری چیز پھیل رہی الحمد للہ وہی کارنامہ جو عمر فاروق نے انجام دیا ہیں کہ حکومت نے انجام دیا الحمدللہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے خالد بن ولیج کو اور اس طریقے زیر بن عبداللہ کو علی رضی اللہ کو عمر بن آس کو اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپ نے جھنڈا دے کر کے بھیجا کہ جاؤ جہاں بھی اونچی قبریں نظر آئے جہاں مجسمے نظر آئے ان سب کو زمین بوس کر دینا ان سب کو مٹا دینا وہی کارنامہ ملک عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے انجام دیا تھا جب ان کو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر ان کو خلافت عطا فرمائی تھی وہی کارنامہ انہوں نے بھی انجام دیا تھا اونچی اونچی قبروں کو مجسموں کو اور اس طریقے سے جو بھی شرک اور کفر کے اڈے تھے درختوں کو غاروں کو اور پہاڑوں کو اور قبروں کو انہوں نے زمین بوس کر دیا تھا اور اس سال ہمارے ملک کے لوگوں نے اعلان کر دیا تھا جو خبر پرست تھے کہ ان سال حج نہیں ہوگا وہاں نجریوں کی وابیوں کی حکومت آ گئی ہے انہوں نے اعلان کر دیا تھا تو حج کی منسوخی تم کرتے ہو الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ تو حج کو آسان بنا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے اور اپنا پورا پیسہ الحمدللہ للہ حاجیوں کے لیے ہرمین شریفین کی توسیع وشاط کے لیے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر توحید اور سدت کام کرنے کے لیے سب کچھ انہوں نے وقف کر دیا الحمد اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے پوری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے اور لیکن الحمدللہ یہ حکومت دن بدن ترقی کرتی جا رہی الحمد الحمدللہ الحمد کفر اور شرک نہیں ہے خامیاں ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہیں لیکن خامیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے خامی جس کے اندر ہے وہ کرے وہاں جا کر کے ان کو کہیں کہی اور جو تحریریں آتی ہیں نا یہ ان لوگوں کے جو روزہ تک نہیں رکھتے ہیں نماز تک نہیں پڑھتے ہیں لوگ جی ہاں جو سینما دیکھتے ہیں اور کیا نام ہے یعنی جن کی زندگی کے اندر توحید سنت پائی نہیں جاتی جن کے آئے اسلام پایا ہی نہیں جاتا نہ ان کے بچوں کے اندر نہ خود ان کے اندر نہ ان کے نہ ان کے معاشرے میں نہ ان کے رشداروں داروں کے اندر اس طرح کی تحریر وہی لوگ لکھتے ہیں جی جو جن کی زندگی برائیوں سے پورے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتا فرمائے الحمدللہ حکومت ہے قائم اور قیامت کے آخری صبح تک قائم رہے گی اور جن کے معاندین ہیں مخالفین ہیں دشمنان ہیں ہمیشہ سے انہیں اے اے ہمیشہ سے جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے کبھی یہ کامیاب نہیں ہوئی ہمیشہ کیوں اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے مخلص لوگ ہیں یہ لوگ الحمدللہ اور توحید اور سنت ان کا دستور ہمیشہ جب بادشاہ حل وے کا انٹرویو آیا ہوا تھا اور انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ توحید ہی ہماری پہچان ہے یہ اساس اور بنیاد ہے یہ ہم کبھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے اسی کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں حکومت دیا ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے توحید کو سنت کو ہم نہ رہیں ہمیں گوارہ ہے ہماری حکومت نہ رہے ہمیں گوارہ ہے لیکن توہل سنت کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے الحمد اتنا واضح اور صاف انٹرویو تھا تمام ان کے جتنے بھی حکمراں گزرے ہیں بادشاہ گزرے الحمد للہ سب کا ہمیشہ سے یہی رہا الحمد للہ تو یہ سب شرک اور بدات سے محبت کرنے والے دشمنان صاحبہ سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں اسرین کی تحریروں کو دیکھ کر کے آپ لوگ کبھی حیرانگی نہ کریں کبھی آپ لوگ پریشان نہ ہوں یہ چیز ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی حق اور باطل کی کشمکش اور جنگ ہمیشہ سے ہے اور رہے گی اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجات کو بلند کر رہا ہے غیبتیں ان کی ہو ہیں ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے اور ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی اور ان پر تومتیں لگائی جا رہی ہیں جن سے سارے لوگ بری ہیں الحمدللہ بری ہیں الحمدللہ اس لیے کبھی گھبرائیں نہیں ہے یہ سب چیزیں اور ان کو تو قوت اور طاقت آ کرتی الحمد للہ تو اس کا کیا جواب دے جواب ایک تو واضح ہے ان کے کارنامے واضح ہیں سعودی عرب آ کر کے کوئی گھوم لے دیکھ لے اور ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائیں گی جی ہاں غیر مسلم باقاعدہ جب سعودی عرب کے اندر آتے ہیں تو جو ان کو وہاں بتائے جاتے یہ آنے کے بعد ان کے ان کا ذہن بدل جاتا ہے ابھی میں جگہ تھا تو آر ایس ایس کا ایک بندہ باقاعدہ آیا ہوا تھا اور اس کو اسی لیے بھیجا گیا تھا یہاں پر لیکن آنے کے بعد دیکھا کہ یہاں پر الحمد کس قدر امن و امان کس قدر لوگوں کی عزت اور احترام انسانیت نوازی اور کس قدر خدمت اور کس قدر ترقی وہ دیکھ کر کے اس کا پورا ذہن بدل گیا اور اس نے لکھا باقاعدہ کہ تم لوگ جو کہتے ہیں ساری باتیں غلط ہے وہ ساری باتیں غلط ہیں اور باقاعدہ اس نے ایک مذکرہ تیار کیا ابھی جب وہ یہاں سے گیا اور سعودی عرب کی تعریف میں کئی صفحات اس نے لکھے باقاعدہ اور رپورٹ پروپریس سے بھی وہ شخص منسلک تھا تو الحمد تو لوگ دیکھ رہے ہیں آ کر کے دیکھیں ان کو سمی آ جائے یہ سب جو میڈیا ہے جو ایرانی اور سے سہیونی اور یہود و نصارہ کا کافروں کا میڈیا ہے ان کی باتوں کو سن کر کے دیکھ کر کے لوگ ایسی باتیں ذہن میں رکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ سب اس سے بری ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں آ کر کے لوگ دیکھیں کہ ان کو سمے آ جائے گا علماء کی عزت علماء سے ملاقات اور اس طریقے سے علما کدب اور احترام ان سے ملاقات کرنا اپنے لے باعث شرف سمجھتے ہیں الحمدللہ اور اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں کیا نام ہے مالدیب کے اندر مالدیب کی سب سے بڑی جامع مسجد الحمدللہ للہ ممبل بلک سلمان حفظ اللہ نے بنائے سات ادوار پر ساتھ اس پر مشتمل ہے ماشاء اللہ ادابا سینٹر ہے وہاں پر الحمدللہ اور قرآن کا سینٹر تعلیم کا سینٹر بنایا الحمدللہ تو اس طریقے سے پورے یورپ کے اندر اور اس طریقے سے امریکہ افریقہ ہر جگہ جہاں بھی آپ جا کے جا کے دیکھیں گے الحمد سعودی عرب کے حسنات اور ان کی اچھائیاں اور خوبیاں آپ نظر دیاوتی مراکز نظر آئیں گے مساجد نظر آئیں گی مدارس نظر آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں دعات الحمدللہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے پھیلا رکھا ہے جہاں سے کتاب و سنت کے لوگ شاد کر رہے ہیں الحمدللہ توحید لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے مساجد اور مدارس اور اس طریقے سے مدد الحمدللہ, الحمدللہ اللہ ان کو باقی رکھے قیامت تک اور جن کے حاسدین ہیں معاندین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے انہیں برباد کرے وہ سب ظلم کرنے والے لوگ ہیں الحمد یہ عدل والے لوگ ہیں انصاف پرور لوگ ہیں الحمدللہ یہاں پر حکومت کے اندر سب چیزوں الحمد, آپ دیکھیں گے اے, اے, اے, کیا نام ہے تعزیرات اور حدود اور کساس ساری چیزوں کے نفاظ الحمدللہ بادشاہ اگر جو حکمراں فیملی ہے اس کا بھی اگر آدمی کسی قتل کرتا ہے تو اس کو بھی باقاعدہ قتل کر دیا جاتا ہے کتنے واقعات الحمدللہ بادشاہوں کی فات جاتی ہے کس بادشاہ کی کون سی خبریں کسی کو معلوم نہیں پڑتا الحمدللہ آپ دیکھیں نہ کوئی بدا نہ کچھ ان کی وفات پر بھی ہزاروں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں کئی لوگ الحمدللہ دیکھتے ہیں کتنے بڑے ملک کا سربراہ بڑی سادگی کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا یہ سادگی جو اسلام کی پہچان ہے وہ سادگی دیکھتے کتنے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں الحمدللہ ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو گزرے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں قبر اور مزار باقاعدہ اللہ کا درجہ انہیں لوگوں نے دے دیا ماما بنے ہوئے ہیں وہ وہ پناہ گاہ بنے لوگ جا کر کے وہاں ساری چیزیں کرتے ہیں تو اللہ اسے لوگوں کے ہدایت دے اللہ بلامین لوگوں کو صحیح سمجھ دے اللہ بلامین اس حکومت کو قیامت کے آخری تک باقی رکھے ان سے اور مزید کام لے انہیں اور اللہ بلامین کام کرنے کی توفیق دے الحمد للہ الحمد ابھی آپ دیکھیں قرآن کی اعتباد کے لیے سب سے بڑا مرکز پوری دنیا کا مدینہ کے اندر قائم تھا ملک نے قائم کیا تھا ابھی ملک سلمان نے حدیث کا سب سے بڑا مرکز پوری دنیا کا مدینے کے اندر قائم کیا حدیث کی خدمت کے لیے میرے بھائی سنت کی خدمت کے لیے اللہ کے سر کی سیرت کی خدمت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مرکز انہوں نے مدینہ کے اندر قائم کیا ملک سلمان عبداللہ نے یہ اندھے لوگ ہیں یہ چمگاد لوگ ہیں ان کو اچھائیاں نظر نہیں آتی یہ سب گندے کیڑے ہیں گندے کیڑے گندہ, کیڑے، گندہ کیڑا ہمیشہ گندگی ہی پر جاتا ہے اسے سیاں نظر نہیں آتی ہیں آپ شہد کی مکی کی مثال بنی ہے کیا آپ کے اندر خامی نہیں ہے جو جو لکھتے کیا ان کے اندر برائیاں نہیں لاکھوں برائیاں ان کے اندر موجود ہیں بدات شرک خرابات سب موجود ہیں نماز تک نہیں پڑھتے داڑیاں نہیں رکھتے کپڑے ٹیکنوں سے نیچے رکھتے ہیں کتنی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں غیبتیں کرتے کتنا برا برا کام کرتے یہ سب گندگیاں نظر نہیں آتی اپنی نعوذ باللہ من ذالک تو اس لیے میرے بھائی کبھی پریشان نہ ہو یہ جنگ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی جی ہاں اللہ تعالیٰ کے مکتبے کو بلند کرتا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ